رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک کہ وہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم رمضان کے حق کو ادا کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیسا ہے فرمایا کہ اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کو کرنا پھر فرمایا کہ جس نے اس ماہ میں زنا کیا اور شراب پی تو اگلے رمضان تک نے بھی آسمانی فرشتے ہیں سب کے سب اس پر لانت کرتے ہیں پس اگر یہ شخص اگلے رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی اور تن کی آگ سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا پس تم کو یہ چاہیے کہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی انداز سے گناہوں کا بھی معاملہ ہے یہ روایت ناظرین میں نے تبرانی کی آپ کے سامنے آج پیش کی ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ رمضان کا تقدس کیا ہے وہ سرکار کی اس حدیث کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں بڑے افسوس کے ساتھ ناظرین یہ بات کہنی پڑتی ہے میں اس وقت عمومی طور پہ اگر پوری دنیا کی بات کروں تو بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو آج بھی اس موقع پر بھی اس وقت بھی اس رمضان میں بھی کہ جہاں اب جہنم سے نجات کا اشرا شروع ہو چکا ہے معذ اللہ بدکاریاں کیا کرتے ہیں اور شراب کے نشے میں اپنے آپ کو مست رکھا کرتے ہیں رحمتوں کا مہینہ آ چلا گیا ناظرین مغفرت کا مہینہ مغفرتیں دے دے کر اور مغفرتوں کے پروانے تقسیم کر کر کے چلا گیا اب نجات کا اشرا ہمارے سامنے آ چکا ہے نجات کا اشرا شروع ہو چکا ہے نجات کے اشرے میں ناظرین اگر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے اور اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے گناوں کی معافی نہیں مانگ سکیں گے تو یاد رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف نہیں کرے گا اللہ کا یہ کرم ہم پر ہے اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے اور اس مہینے کی برکت ناظرین دیکھیے کہ جہاں انسان ایک نفل پڑھتا ہے اس کا ثواب ایک فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ ستر گنا کر دیا کرتا ہے اور یہی معاملہ عام مہینوں کے مقابلے میں مختلف یعنی گناہوں کا بھی اسی طرح سے معاملہ ہے کہ جس انداز سے انسان گنا کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی انداز سے ان گناہوں کو بھی بڑھا دیا کرتا ہے آج ہم اگر اس موقع پر صرف ایک بات کو سمجھ لیں کہ جس شراب کو پی کر جو بدکاری کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ذہنی سکون حاصل کر لیا ہے ہم نے دنیا کو حاصل کر لیا ہے ہمیں دیکھ کوئی نہیں رہا ہماری اسسمنٹ کوئی نہیں کر رہا ہمارے ان گناہوں کو لکھنے والا کوئی نہیں ہے بس ایک ہم موجود ہیں ایک اکیلا کمرہ موجود ہے اور اس کے بعد بس ہماری خلافات موجود ہیں ایسا نہیں ہے ناظرین اللہ کے یہاں ایک ایک بات کو رقم کیا جاتا ہے فرشتے ایک ایک بات کو لکھتے ہیں اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ آج اس موقع پہ اگر کسی شخص نے آکر شراب کو ترک کر دیا ہے بدکاری کو ترک کر دیا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر سچی اور پکی توبہ کی تو بے شک بے شک اس نے اللہ کو راضی کر دیا ہے اور جس نے اللہ کو راضی کر دیا ناظرین اس کو اور کیا چاہیے کیونکہ اللہ کی رضا میں کائنات کی رضا ہے اللہ کی رضا میں در اصل جنت ہے اور اللہ ہی کی رضا میں تمام ترنیمتیں موجود ہیں بس ایک بات کا فیصلہ کریں ہو سکے تو ناظرین فیصلہ کریں کیونکہ فیصلہ کروانا نہ میرا حق ہے نہ میرا فرض ہے نہ میں آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے پابند کر سکتا ہوں میرا کام ہے کہ میں اس بات کو جو پڑھوں آپ تک پہنچا دوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے کس راستے کو اپنانا چاہیے اور کس فیل کو ترک کرنا چاہیے سوچے ناظرین کہ اگر اللہ نہ کرے شراب کے نشے میں وقت وقت بھی مجھے سن رہا ہے، ممکن ہے شراب کے نشے میں اگر اللہ نہ کرے ہمیں موت آ جائے اور اس موت کے آنے کے بعد تو سارے ہی معاملات ختم ہو جائیں گے تب جب ہم محشر کے روز اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو کیا منہ لے کے حاضر ہوں گے کہ کس مہینے میں ہم نے شراب پی تھی جی اور آج ہمارے ساتھ کیا کچھ معاملہ ہوا ہے آپ رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر صفحے کے بعد دکھی دنوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر ہے خدمت ہے ہمارے ساتھ رکھتے ہیں سر پر سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ مکرم جناب مولانا بشیر فاروق قادری صاحب اپنے پہلے کالوں کو شامل کریں گے اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے السلام علیکم, علیکم, جی علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ہاں جی آسما آج کر رہی جی فرمائیں ہاں جی میرے یہ پرابلم ہے کہ 2001 میں میری شادی ہوئی تھی اور ایٹ لیسٹ ٹو تھری منتھ صرف میری شادی رہی اور اس کے بعد ڈائیوس ہو گئی تھی تو یہ پرابلم یہ ہے کہ اب اس کے بعد یعنی کہ کافی رشتے وغیرہ آتے ہیں پانچ چھ سال اس بات کو ہو گئے ہیں کچھ استخارہ کرتے ہیں تو صحیح نہیں آتے یا کچھ پروسیجر آگے ہی چلتا हु. تو یہ پتا کرنا تھا کہ کوئی مطلب رکاوٹ تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے بھی مسلسل رجوع کرتے رہتے ہیں یعنی हुँ. کوئی نہ کوئی کلام پاک پڑھتی رہتی ہوں تو میرے پیرنٹس کافی پریشان ہیں اس لیے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ مطلب بالکل مطلب آپ, مطلب آپ کو بتاتے ہیں اللہ بہت کری آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جنہیں کر رہے ہیں؟ جی میں کہاں سے بات کر رہی ہوں حاضر صاحب کو آپ کو بہت بہت سلام ہے وعلیکم السلام کہاں سے بات کر رہی ہوں میں یہ ستانا چاہتی ہوں فرمائیے حضرت صاحب سے پہلے تو اپنی بہن کے بارے میں پوچھتے ہیں میری بڑی بہن ہیں ان کی ماشاء اللہ سے تین بیٹیاں تو اولاد ندینہ کے لیے کچھ بتا کی دیں کہ حضر صاحب کیا پڑھتی وہ ہمارے بھائی کے ساتھ بہت قرضے اور ابو وغیرہ کے ساتھ کچھ ایسا بتائیں کہ یہ قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اللہ بہت کریم آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی السلام علیکم حضرت صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضرت صاحب کیا فرمائیں میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کا گھر آباد کر دے اور جو مسائل آپ کے ساتھ ہیں اللہ اس کو حل فرما دے جہاں تک آپ کو شبہ ہے کہ دو ہزار ایک کے بعد سے دو ہزار سات تک جو رشتہ نہیں ہو پا رہا تو کوئی رکاوٹ ڈال دی گئی ہے یا کیا بات ہے اگر خدا ناخواستہ ایسا ہوگا تو ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ قرآن پاک کی صورتوں سے اس کا خاتمہ کریں گے خوش قسمتی سے آج آپ نے رمضان المبارک کے تیسرے اشرے کی پہلی تاقرات کیونکہ پانچ تاکراتیں آتی ہیں اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس ان تاقراتوں میں جو نوافل پڑھنے کو کہا گیا ہے وہ نوافل پڑھنا اور جو اواد پڑھنے کو کہا گیا ہے وہ اواد اگر کوئی شخص پڑھ لے تو پورا سال امن و سلامتی بھی رہتی ہے اور حادتیں پوری ہوتی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ پیاری بہن آج کی رات اور بقیہ جو چار راتیں اور آئیں گی ان تمام راتوں میں چالیس رکت نماز نفل ادا اس طرح کیجئے گا کہ ہر رقط میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزل ناؤ فی لئے لط القدر والی سورت ایک مرتبہ اور تین مرتبہ سور اخلاص اس طرح دو دو رکت با سلام پھیرے گا اور چالیس رقطیں ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاجتیں پیش کیجئے گا اس کے علاوہ سات مرتبہ سور انزلنا ناؤفی اللہ القدر یہ پوری رات میں پڑھ لیجئے گا یہ پانچ راتوں کا وضیفہ میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے چالیس رکعت نفل پڑھنے ہیں ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ انزلنا انزل نعفی لط القدر اور تین مرتبہ سورہ اخلاص اور اس طرح یہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو حاجت پیش کریں گی وہ پوری ہوگی Inshallah. اور پوری رات میں سات مردہ سورے قدر پڑھ لیجئے گا پورا سال ہر بلا سے محفوظ بھی رہیں گی اور انشاءاللہ تعالی رشتہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ جی شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام ماریا سور ہے جی کہاں سے بات کر رہی ہوں میں لاہور سے بات کر رہی ہوں فرمائیے میں اپنے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی کہ میں پانچ سال ہو گئے مجھ سے چلا نہیں جاتا میری ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے بہت زیادہ میں ماں باپ اتنے پریشان ہیں میری وجہ سے آپ کچھ بتا دیں اللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی السلام علیکم ہائیو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کال اور کہاں سے بات کر رہی ہوں میں کیہرا سے بات کر رہی ہوں جی سر تو میں میں کیہرا سے بات کر رہی ہوں میں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 دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی میں لاہور سے سہیر احمد بول رہا ہوں جی فرمائیے میرا ایک سوال ہے میرا سگا بھائی ہے وہ مالی لحاظ سے بہت تنگ دست ہے اللہ کرکار دینا چاہوں تو میں اس کو دے سکتا ہوں بے خرید مسئلہ ہے اس کے لیے آپ کو کسی ایسے پروگرام میں یا میرے افطار ٹائم میں کال کریں انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا جواب مختلف دلوائیں گے آپ کا بہت شکریہ کال کیا السلام علیکم السّلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام جنی بہن ہیلو آپ کی کال والی بہن ڈراپ ہو گئی صاحب کیا سر گے باقی کال کے حوالے سے <coughs> بہن آپ نے دو بات پریشانیوں کا تذکرہ کیا ایک تو یہ ہے کہ قرضے کی وجہ سے آپ کے والد صاحب اور آپ کے بھائی بری طرح پریشان ہیں چالیس دن کے اندر پیاری بہن اس وظیفے کو مکمل کر لیجئے گا ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ یا وکیل یا وکیل یا وکیل کہ اللہ کا نام ہے اللہ تعالی مددگار ہے سب کے کام بنانے والا ہے جو شخص چالیس دن کے اندر اندر یہ وظیفہ مکمل کر لے ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ یا وکیلوں پڑھ لے اس کی بڑے سے بڑی مشکل حل ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اولاد نرینا کا وظیفہ پوچھا ہے تو اولاد نرینہ کے وظیفے کے لیے جس خاتون کو اولاد نرینا کی تمنا ہے ان سے کہیں کہ وہ ایک سو گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرے یا متینو یا متینو یا متین اللہ تعالیٰ بہت کرم کرے گا اور ان کی خواہش پوری ہوگی بالکل جی سے کیا ہے؟ بہن آپ نے کہا کہ پانچ برس سے میری ٹانگوں میں تکلیف ہے اور چلنے سے قاصر ہوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیاری بہن چلنے کی طاقتہ فرمائے آپ نے کہا کہ والدین میری وجہ سے بڑے پریشان ہیں بات پریشانی ہی کی ہے لیکن پریشانی اللہ تعالیٰ ضرور دور کرے گا ہماری شاید. دعا ہے آپ کے ساتھ آ, کسی بھی قسم کے تیل پر دس تصبیاں یا کہہارو یا کہہارو یا, یا کہار اس کی تصیاں روز آنا فجر کی نماز کے بعد کوئی سا بھی تیل ہے اس پر دم کریں اور پھر اس سے دن بھر میں دو تین چار مرتبہ پاؤں کی مالش کروائیں اللہ تعالی کی رحمت سے دیکھیے گا کہ آپ بہت جلدی چلنے کی طاقت پا جائیں گے انشاءاللہ شاء جی شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالج کو السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم. علیکم. علیکم. علیکم جی وعلیکم السلام جی میری طرف سے پوری ٹیم کو اسلام سلام وعلیکم السلام کہاں سے بات کر رہی ہیں اور میرا تین مسئلے نے سن کے کاٹنا میں بڑی کوشش کر رہی ہوں آپ سے بولیں گے اور یہ بتائیں بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں ہاں میں کراچی سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے میرا تین مسئلے ہیں تیرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ بیمار رہتی ہوں اب مجھے ڈاکٹر نے بولا آپریشن کرانے کا اللہ کریم یہ پتہ لگانا ہے کہ بہتر رہے گا آپریشن اچھا اور کیا پوچھنا اور ایک میرے میاں بہت بیمار رہتے ہیں ان کے بھی زخم میں ہمیشہ تنگ کرتا ہے اس کو بھی ڈاکٹر نے آپریشن کا تو من کر دیا مگر اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دینا اللہ کریم اور میری بیٹی اس کے بچے ٹھیک ٹھاک پیدا ہوتے ہیں اور تین مہینے کا چار مہینے کا ایک دن بیمار ہوتے ہیں رنگ بدلتے ہیں تو فوت ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کوئی جن کی وجہ سے جا اللہ بہت کریم آ آپ کو ضرور اس کا بتائیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ کے کال کے ناظم رہیں گے آپ تمہارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر دنوں کا سہارا چاخی سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے صاحب کیا فرمائیں گے تمام کالس کے والے سے بہن آپ کینیڈا سے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کیا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں اور مشکلوں کو دور فرما دیں علما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو نام یا حیو یا قیوم یہ اس میں آزم ہے طارفہ آپ سے درخواست ہے کہ ہر نماز کے بعد پانچ تسبیاں یا حیو یا قیوموں کی اپنے تمام مقاصد کے لیے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے تمام مقاصد جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے لیے ثواب کی نیت سے پڑھیں پانچ تسبیاں اور اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے بنے بگڑے کام جو ہے بن جائیں گے انشاءاللہ جو اس کے میں نے آپ نے کراچی سے کال کی ہے تین مسئلے آپ نے پیش کیے ہیں سب سے پہلی پہلے مسئلہ یہ کہ آپ نے کہا کہ مجھے آپریشن کروانا چاہیے یا نہیں دوسرا آپ کے شوہر کا مسئلہ ہے کہ ان کو آپریشن کا ڈاکٹروں نے تو منع کر دیا ہے لیکن ابھی وہ صحیح نہیں ہے تیسرا آپ نے کہا کہ بچی کے ہاں جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو تین چار مہینے کے بعد انتقال کر جاتی ہیں میں آپ کے لیے دو تین جواب ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اور آپ کے شوہر جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو یہ ایک سو گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں ان اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ آپ کو آپریشن کروانا چاہیے یا نہیں اس کے لیے آپ ہمارے ادارے میں کسی کو بھیج دیجیے کیونکہ آپ کا تعلق شہر کراچی سے ہے ہم آپ کو استخارہ کر کے جواب دے دیں گے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور آخری بات یہ کہ دو دن بعد ہفتے کی رات آئے گی اور ان اللہ اس رات کو ہم ان اللہ ماہ رمضان میں قصیدہ بردا شریف کی تلاوت کریں گے اور اس تلاوت میں تمام مقاصد اللہ کی بارگاہ پیش کریں گے ہزاروں خواتین ہمارے ساتھ ہوتی ہیں آپ بھی ان کے ساتھ پردے میں بیٹھ جائیے گا اور اپنے گھر کے مسائل اور اپنی بیٹی کے مسائل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے گا یہ ان شاء اللہ تعالیٰ کسی دہ شریف کی ترکیب جو ہے جو اجتماع ہے وہ عیدگاہ مسجد جو کہ ام جناروں پر واقع ہے وہ ہوگا تراوی کے بعد ضرور خوشی فرمائیے گا اللہ نے چاہ تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے ان شاء اللہ کے حوالے جی سے کیا فرمائیں جنہیں آپ نے جن کو کہہ دیا ہے کہ وہ خود فکا کے مسائل پر بات کر کریں ناظر اس پروگرام کی آخری کال تھی اور آپ کے منتظر رہیں گے چیئرمین پہ اجازت دیں اپنی میزبان جنی اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید کے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ناشا اللہ حافظ بسم اللہ جغ اللہ ع سید مولانا محمد یار ہمرف یار ہمروافی یار ہمر وافی یا یا الگ رنیم یا یا اکرم رنیم یا کرم الک رنیم اے عزت دینے والے اے صحتیں دینے والے اے روزیاں دینے والے مولا ہم تیرے گنہگار بندے پوری دنیا میں اس وقت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا تیرا کروڑ ہاحسان ہے کہ تو نے ماہ رمضان عطا کیا اور آج ماہ رمضان کے تیسرے عشرے کی پہلی رات اور وہ ممکنہ شب قدر کی جو پانچ راتیں ہیں ان میں سے ایک رات ہمارے پاس آ پہنچی ہے ہم تیری بارگاہ میں تیرے گناہ گار بند تھے حاضر مولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے تمام انبیاء صدیقین شودا صالحین کا وسیلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو جن کا یوم ہے ان کے وسیلے سے آف پاس کے غریب نواز کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہے مولا شب قدر کی ممکن رات ہے تیری رحمت چماچ برس رہی ہے تیری جانب سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو مالک ہم تیرے منگتے تیرے محتاج تیرے لاچار بندے بڑی بڑی مشکلوں اور تکلیفوں اذیتوں میں دن رات کاٹنے والے بندے ہر قدم پر پریشانیوں کا منہ دیکھنے والے بندے اور بندیاں حاضر ہے مولا ہماری مشکلیں تیرے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہے ہمارے حالات اس سے پوشیدہ نہیں ہے ہم تجھے چھوڑ کر کدھر جائیں مولا تجھے نہ پکارے تو کس سے پکارے تو ہماری مدد نہ کرے تو کون کرے سروگار ہماری مدد فرما دے ہماری ہمارے والدین اور ساری امت کی بخشش فرما دے امید امید حضرت یادو علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے پیدا ہوئے جتنے اہل ایمان پیدا ہوں گے سب کی بخشش فرما دے امید امید پروردگار اپنے پیارے بندوں جیسی زندگی اور انہیں جیسی موت عطا فرما شبِ قدر ہم سب کا نصیب بنا دے ہر شبِ قدر میں جو لاکھوں کروڑوں دعا کرنے والے ہوں گے مولا ان دعاؤں میں ہمیں بھی شامل کر لیں ہمارے پروردگار شب قدر کی برکت سے ہمیں پکا نماز بنا دے امیر ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنا دے امیر دنیا بھر کے مسلمانوں کو نمازی بنا دے آمین مولا شب قدر نصیب کر دے امیر جس کو شبِ قدر نصیب ہو جاتی ہے وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے مولا ہمیں کامیاب اور کامران لوگوں میں شامل فرما لے امیر العال امین کی عظمتوں پر اور ہماری جانیں قربان جائیں تو بار بار ہمیں یہ نیکیاں عطا کرتا ہے یہ نعمتیں عطا کرتا ہے مولا اس بار تو نے پھر عطا کی ہے مولا حقیقی معنوں میں ہمیں اس کا قدر بنا دے سب قدر کی برکت سے دنیا جہان کے تمام مریضوں کو صحت عطا کر دے مولا جو بلک رہے ہیں جو تڑپ رہے ہیں جو رو رہے ہیں جو سسکیاں لے رہے ہیں جو زندگی موت کی کش بکش میں ہیں جن کو کینسر میں مارا ہوا ہے جو بستروں سے لگے ہوئے مولا سب فریادی ہیں سب تیری بار میں پکار پکارنے والے ان کو ہم کو ہمارے اہل و عیال کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اور میرے ساتھ کروڑوں تیرے بندے بندیاں دعا میں حاضر ہیں ان تمام کو صحتیں عطا فرمان روزی دینے والے رب سب کو حلال روزی بھی عطا فرمانے مولا بہت ساری غلطیان سے ہو گئی ہیں ہماری غلطیوں کو معاف کر دے پرور دگار عالم جتنے قرضے کے بوجھ جس کے سر پر ہیں سب کے قرضے اتار دے کن جن, جن کے جہاں جہاں حق دبے ہوئے ہیں ان کے حق ملوا دے آمین اے ہمارے پیارے اللہ جہاں جہاں جس جس کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے اسے انصاف عطا کر دے آمین جو حق نہیں دے رہا اسے حق عطا کر دے آمین جن جن گھرانوں میں لڑائی جھگڑے ہیں میاں بیوی بی میں اختلافات ہیں ظلم ہو رہا ہے مولا ظلم کا خاتمہ فرما آمی آمی اے پروردگار جو بچارے بے اولاد ہیں انہیں اولاد اطا کر دے کرم والے مولا جو اولاد والے ان کی اولاد کو زندگیاں دے دے آمی مولا ماں باپ کے کاندھے اولاد کے لاش اٹھانے سے بچا لے آمی اولاد کے صدمے سہنے سے بچا لے آمی اولاد کو نیک بھی بنا دے